فی حاجرفی اللہ یہ جی بشارت ہے اعلی درجے کے مومنین کے لیے بشارت اعلی درجے کے مومنین کے لیے جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں دیکھو ایک ہجرت کا سوا سما کو تلو پھر قتل کیے گئے شہادت اور ماتو یا موت آ ان کو لا جرز و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 مظلوم کے دوسرے میں وعدہ نسرت ہے نسرت کا وعدہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں بخشنے والے ہیں زالک یہ غلبہ مومنین ذالکا کے نیچے رکھو غلبہ مومنین باوجود کہ کافروں کا اس وقت زور تھا پھر بھی فرمایا اللہ تعالی مومنین کو غلبہ دیں گے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے یا نہیں کامل القدرت ہے اللہ تعالیٰ طاقت ہیں اللہ کے پاس کیوں نہ غلبہ دیں یہ غلبہ اس سبب سے ہے سبب غلبہ لکھو بائیں طور کے اللہ داخل کرتے ہیں رات کو دن کے اندر اور داخل کرتے ہیں دن کو رات کے اندر متصرف الامور ہیں اور بے شک اللہ سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں یہ داخل کرنے کا مطلب کئی دفعہ پڑھ چکے ہو نا یہ رات کو دن میں داخل کرنا دن کو رات میں داخل کرنا ظالق یہ سبب غلبہ نمبر دو کا بین اللہ یولے جو سبب غلبہ نمبر ایک تھا اب سبب غلبہ نمبر دو اور یہ غلبہ اس سبب سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حول حق وہ معبود برحق ہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے مابود بارہ ہستی میں کام ہے اور بے شک جن کو پکارتے ہیں سوائے اللہ کے وہ کیا ہیں وہ باطل ہیں اور بے شک اللہ وہی عالیشان ہے بڑا ہے المتر اللہ اچھا جی میرے محترام یہ دلیل عقلی نمبر ایک لکھو نفی شیر کے اتقادی پال دلیل اقلی نمبر ایک نفی شرک اتقادی پر دلیل نمبر ایک کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی کو پس ہو گئی زمین سرسبز بے شک اللہ تبارک و تعالی لطیف ہیں باریک بین اور خبیر ہیں خبردار ہیں تو جس طرح اللہ تعالی آسمان سے پانی اتار کے زمین کو سرسبز کرتے ہیں یہ وہی وہی اتار کے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں نہیں کرتے یقیناً کرتے ہیں لہو ماف خاص اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں بے شک اللہ تعالی غنی ہیں تعریفیں کیا ہوا علم تارا دلیل اکلی نمبر دو کیا نہیں دیکھا تو انہیں بے اللہ نے کام میں لگا دیا واسطے تمہارے جو کچھ زمین میں چیزیں ہیں اور کشتیوں کو بھی کام میں لگایا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 کہاں ہے قرآن پاک میں یہ شکت پھٹ گئے گا آسمان ان اللہ بے شک اللہ ساتھ لوگوں کے بہت بڑے مہربان رام کرنے والے ہیں واہو اللہ دی یہ دلیل لکلی نمبر کتنی جی تین کوئی وہ ذات ہے جس نے زندگی دی تم کو رو ڈال کے زندگی دی پھر ماریں گے تم کو پھر زندہ کریں گے تم کو بے شک انسان بڑا ناشا کے یہ تصرفات دیکھتا ہے پھر بھی شرک کرتا ہے لیکل امت انجال لا منصاب یہ جی نفی شرک فیلی لکھو اور زاجر مشرقین نفی شرک فیلی اور زاجر مشرقین مشرق کیا کہتے تھے جی یہ جی کہتا ہے خدا کی ماری کا ہے حرام اور اپنی ماری کا حلال اللہ نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر بھی طریقہ تھا زبے کا ان میں طریقہ کیا تھا ذبے کا اور حضور کی امت میں بھی طریقہ کیا ہے ذبے کا ہے ذبے کا طریقہ چلا رہے تدا سے لہذا تیرے ساتھ یہ گڑبڑ اگر کرے نا بھائی ان کو جواب نہ دو بھائی یہی ہے اگر جواب دینا ہے تو وہی جواب دو جو میں نے دیا تھا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 اچا جی نفی شرک فیلی اور زاجر مشرقین واسطے ہر امت کے کی ہم نے طریقہ ذبہ کا یا من سکن کا من طریقہ ذبہ کا کہ ہم نہ کو وہ اسی طریقے پہ ذبہ کرتے ہیں پاس نہ جھگڑے تیرے ساتھ کا اس ذبہ کے معاملے میں فی اسی ذبہ کے معاملے میں اور دعوت دیتے رہو طرف رب اپنے کے بے شک تو اوپر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 اور پوجا کرتے ہیں سوائے اللہ کے ان معبودوں کی کہ نی نازل کیا اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل نکلی سلطان کے نیچے کا لکھو دلیل نکلی با لئے سا ماں کا بھی وہ محبوب اور ان معبودوں کی پوجا کرتے ہیں کہ نہیں باستی ان کے ساتھ اس کے کوئی دلیل اکلی سلطان دلیل نکلی علم دلیل اکلی اور نہ ہوگا واسطے ظالمین کے کوئی مددگار نہ دنیا میں نہ آخرت میں واضح تو لال اند اناد کفار اب کفار جو اناد کرتے تھے نا اہل حق کے ساتھ اس کا بیان ہے اناد کفار باحل حق اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ایتیں ہماری واضح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 ساتھ زیادہ نہ گوار کے اس قرآن سے تمہارے ذہن میں قرآن نہ گوار ہے حقیقت میں اس سے نہ گوار چیز کون زیادہ ہے انار انار سے پہلے ہوا مقدر ہے ہو نار وہ دو داخل ہے جس کا وعدہ دیا اللہ نے کافروں کو اور برا ہے ٹھکان یا یو ہنار ابتا لرک دلیل بدی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 مار مکھی تو اٹھ گئی تو حضرہ صاحب کا تو ناک ختم ٹوٹ <laughs> <laughs> تو مکھی سے بھی کون چیز واپس کر سکے یہ خیال کرنا تومبیا سے بے وقوف نہ کرنا رکھنا سمجھے اور اگر چھین جائے اس سے مکھی کوئی چیز تو نہیں واپس کر سکتے اسے کمزور ہے طالب بھی مطلوب بھی طالب کون یہ مشرق پکارنے والا مطلوبہ مابور آئے ہائے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 سمی علی سمیع علی و اللہ ہےل آلِ ملغ بھی وہی ہے یا لما بین ہیں جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے پیچھے اور طرف اللہ کے لوٹائے جائیں گے تمام معاملات مختار کل بھی وہی ہے اب اظہار شبہ ہو گیا اچھا یا یوح الزین منو اب عقائد کے بعد آکام ضروریہ کا بیان مومنین کے لیے آکام ضروریہ کا بیان پہلے تصحیح عقائد تھی اب مومنین کے لیے حکام ضروریا اے ایمان والو رقو کرو نمبر ایک اس جو دو سیدھا کرو نمبر دو واہ بدو ربا کم نمبر تین وفل الخیرہ اور کرتے رہو اس کے علاوہ اور تمام بھلائیاں لال تفل سمرائی سمرا تھا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ بجاہدو اللہ کا جہاد یہ نمبر کتنے جی نمبر 5 اب لفظی معنی ہے کہ جہاد کرو لیکن یہ مکی صورت ہے جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس لیے علماء کہتے ہیں یہاں جاہدو سے مراد ہے مجاہدہ کہا ہے جی اے اعمال کے اندر مجاہدہ کرنا اور مجاہدہ کرو اللہ کے راہ میں حق مجاہدہ کا اس نے برگزیدہ کیا تم کو یعنی حضور کی امت سے بنایا ہے. یہ بڑا شان ہے نا تمہارا اور نہیں کیا اوپر تمہارے بیج دین کے کوئی تنگی آسان دین ہے الزام مل تابی کو ابراہیم لازم پکڑو ملت باپ اپنے ابراہیم کی ہوا سمبا کو مسلمی ہوا ضمیر کا مرجع اللہ ہے اللہ نے نام رکھا تمہارا کیا مسلمین فرما بردار من قبلو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی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 کہ میں نے ان کے پاس پیغام پہنچایا اور تم کن پہ گواہی دو گے امت محمد پہلی امتوں سب پہ گواہی دو گے تاکہ ہو جا رسول گواہ واسطے تمہارے اور ہو جاؤ گوا گواہ باقی سب لوگوں پہ سمجھے کہ ان کے رسولوں نے بھی پیغام پہنچایا امتوں کی طرح پاکی مسلح تلقین شک قائم کرو نماز کو دیتے رہو زکوۃ کو مضبوط پکڑو اللہ کے دین کو ہوا مولا کوم وہی تمہارا مولا ہے مشکل کشا ہے بس اچھا ہے مشکل کشا یا مدد من منصیر مددگار تو آ ہے نا اچھا ہے مشکل کشا اچھا ہے مددگار